ہائیو میرے محترم ہائیو دوستو اور بزرگو اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بے مثل ذات ہے لئیسک مثل ہی شئی عربی زبان میں جب کسی کو صفات میں تشویح دینی ہو تو قاف کا لفظ بولا جاتا ہے کل بحر یقذف للبعید للقریب لآلی جودا ویدعث للبعید صحائبہ ایک شاعر ہے موتنبی وہ ایک بادشاہ سیس الدولہ کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کل بحر اس کو تشریح دینا چاہتا ہے ثقافت میں ذات میں نہیں صفت میں صفت میں تشریح دینے کے لیے کاف کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو وہ اپنے بادشاہ کو کہہ رہا ہے کل بحر یہ تو سمندر کی طرح ہے جو قریب آؤ تو موتی دیتا ہے دور جاؤ تو بادل بھیج کے بارش دیتا ہے جب کسی کو ذات میں تشریح دینی ہو تو کاف کی بجائے مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے مثل تو اس کے لیے شاعری و شبل مثل نسبر یوں کہتا ہے کہ شبل شبل شیر کے بچے کو کہتے ہیں الشبل فی نسب شیر کا بچہ آزمائش کے وقت اور امتحان کے وقت کیا ہوتا ہے مثل الاسدی یہاں کل اسدی نہیں کہا مثل الاسدی وہ بھی شیر ہی ہوتا ہے تو جب ذات میں تشبیح دی جائے تو عربی میں مثل کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور جب صفات میں تشبیح دی جائے تو کاخ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو میرا اللہ یوں کہتا ہے لئی سا کا مس نہیں ہے کوئی لیسا کا صفات میں اس جیسا مسلی ہی نہیں ہے کوئی ذات میں اس جیسا لیسا سا کیا ہی ہی باہر بر میں زمین و آسمان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو صفات میں اس جیسا ہو یا ذات میں اس جیسا ہو لہذا وہ نہ انسانی تصور میں آ سکتا ہے میں تخل میں آ سکتا ہے لا تو خال حدیث کے الفاظ ہیں لا العیون آنکھوں سے دور رہتا ہے آنکھ دیکھ نہیں سکتی وہ لا تو خال خیالات میں بھی نہیں سما سکتا وہ کیسا ہے وہ لا محدود ہے میری سوچ محدود ہے وہ کیسا ہے میں دس بارہ اور کو بھی جمع کرتا ہوں اللہ کیسا ہے وہ بھی بولے میں بھی بولا انہوں نے بھی سوچا میں نے بھی سوچا پر ان کی سوچ بھی محدود ہے بس محدود جمع ہو گئے محدود ذرا زیادہ ہو گیا پھر میں نے سو لاکھ کروڑ جمع کیے پھر میں نے ساری دنیا کو جمع کر لیا پوری دنیا کے پیدا ہونے والے اور پوری دنیا کے پیدا ہو چکے اور پوری دنیا کے جو مر چکے سب کو اکٹھا کیا بولو بھائی اللہ کیسا ہے سوچو بھائی اللہ کیسا ہے تو اب کیا ہوا محدود کا دائرہ زیادہ ہو گیا کہ یہ بھی محدود ہے یہ بھی محدود ہے یہ مسجد بھی محدود ہے زمین بھی محدود جس کی کوئی حد ہو کسی چیز کی حد چھوٹی ہوتی ہے کسی کی بڑی ہوتی ہے ساری دنیا کے انسانوں کے دل دماغ ملے اور پھر اس کے ساتھ نبیوں کے دل دماغ ملے پھر رسولوں کے دل دماغ ملے پھر فرشتوں کے دل دماغ ملے پھر ساری خواہ نوت کے ذرے, ذرے کے دل دماغ ملے سب نے بھی سوچا اور بولا اور لکھا لیکن لیکن لیکن, لیکن پھر وہی میری آپ کی مجبوری ہے کہ یہ سب کٹھا اچھا ہو کر پھر محدود ہے اور اللہ لا محدود ہے تو اللہ محدود کو کیسے کوئی بولے کیسے کوئی سوچے اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں جو تبلیغ والے کہتے ہیں زمین چھوٹی ہے اللہ بڑا ہے آسمان چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے سورج چھوٹا ہے اللہ بڑا ہے یا جو ناب والے کہتے ہیں کہ یہ تو اقالت تفصیل کا سیوا ہے اور من کل شعیع ہے اکبر من کل شعی ہے یہ نسبتیں قائم ہوتی ہیں اگرچہ یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے یہ بھی اس کے معنی میں شامل ہے لیکن نسبتیں قائم ہوتی ہیں دو محدود دو چیزوں میں بڑی میں چھوٹی میں بڑی میں چھوٹی میں خطرے میں دریا میں دریا میں, دریا میں, بڑے, دریا میں بڑے دریا میں بڑے دریا میں جھیل میں جھیل میں, جھیل میں سمندر میں نسبت قائم ہوتی ہیں گرے میں صحرا میں پتھر میں پہاڑ میں نسبت قائم ہوتی ہے پرندے میں اقام میں چونٹی میں ہاتھی میں نسبت قائم ہوتی ہے زمین میں آسمان میں آسمان میں پہلے آسمان میں یہ نسبتیں قائم ہوتی ہیں کہ دونوں محدود ہیں ایک چھوٹا محدود ہے ایک بڑا محدود ہے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تو کیسا ہے اللہ تعالیٰ تو کیتا ہے للہ ما حم کل کائنگ کی تصبی پڑ پڑ تھک گئی ہے بہر بر ہو ارش فرش ہو برا برا ہو کرن کرن ہو پتا پتا ہو پتے کی رگیں ہو رگوں کا پانی ہو پانی کے اندر کے ذرات ہو ہَوا ہوا کے گولے ہوں باد سبا کے جھونکے ہو سورج کی شوئیں ہوں چاند کی کرنے ہوں تاروں کی گل ملا ہو اور پوری کائنات کو جمع کرو سارے ہی اللہ کی تصویر پر رہی ہے وہ عزیز و حکیم ہے لہو ملک ارب یقین وہ کل ان قدیر زمین آسمان کا شہنشاہ ہے ہر چیز پر قاضر ہے زندگی موت کا مالک ہے ہو ول اول واخر ظاہر وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ کل ان علیم وہ اول ہے ابتدا سے پاک ہے وہ آخر ہے انتہا سے پاک ہے وہ ظاہر ہے کوئی اس سے بلند نہیں وہ چھپا ہوا باطن ہے کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں جو اللہ اپنی ذات و صفات میں اول ہو آخر ہو ظاہر ہو باطن ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں تو وہ اپنے دعوے میں سچا ہے لہذا اس کے بعد لفظی یہی آیا ہے وہ علیم وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے ساری کائنات کا علم محدود ہے اللہ لا محدود ہے محدود لا محدود میں نسبت قائم نہیں ہو سکتی زمین چھوٹی اللہ بڑا مفہوم کے لحاظ سے ٹھیک ہے پر یہ کوئی اللہ کی تعریف نہیں ہو رہی یہ کوئی اللہ کی بڑائی بیان نہیں ہو رہی ہے آسمان چھوٹا اور اللہ بڑا ہے اور کمندر چھوٹے ہیں اور اللہ بڑا ہے اور سورج چھوٹا اور اللہ بڑا ہے چوند چھوٹے اور اللہ بڑا ہے اور ان کی بڑائی کیا کہتے ہو ہمارا سورج زمین سے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے بارہ لاکھ گنا بڑا ہے ہمارے سورج کے گرد نو بڑے ستارے گردش کر رہے ہیں ہمارے سورج کی روشنی ساڑھے سات ارب میل کے دائرے میں پھیل رہی ہے ہمارا سورج ساڑھے سات ارب میل کو روشن کرتا ہے اپنے چاروں طرف اس ساڑھے سات ارب میل میں کوئی ڈھائی تین ارب چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے سیارے گردش کر رہے ہیں اور نو بڑے سیارے گردش کر رہے ہیں یہ سارا ہمارا نظام شمسی جو ساڑھے سات ارب میل میں پھیلا ہوا ہے اسی خلا کے اندر ایسے لاکھوں سیارے موجود ہیں کہ ہمارے اس نظام شمسی جیسے پچاس سو ہزار نظام شمسی کسی ایک سیارے میں رکھو تو بڑی آسانی سے اس میں سما جائیں گے آپ لوگ سنوٹ کے مرکز میں تنگ بیٹھے ہو اور یہ سارے ستارے سیارے اتنے بڑی بڑی بلا ہیں تو سورج تو ان سے بھی چھوٹا ہے چاند تو زمین سے بھی چھوٹا ہے اللہ اکبر یہ اللہ اکبر کا لفظ صرف اس امت کو میرا ہے اس سے پہلے کسی امت کو یہ لفظ نہیں ملا صرف اسی امت کو یہ نغمہ دیا گیا اللہ اکبر پر یہ اللہ اکبر مسجد میں نعرے لگانے کے لیے نہیں دیا گیا مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے یہ ایک غلط رواج ہمارے دیش میں چل پڑا ہے ساری دنیا کے دیکھی ہے کہیں یہ کام نہیں ہوتا جو ہمارے دیش میں ہوتا ہے کہ مسجد میں نعرے لگ رہے ہیں ایسا بھائیوں نہ یہ مسجد کا ادب ہے نہ یہ صحابہ کی سنت ہے کہ ایک صحابی کہے نعرہ تکبیر اور دوسرے کہیں اللہ اکبر ایسا کبھی نہیں ہوا صحابہ نے تکبیر پڑھی ہے پر میدان جنگ میں پڑھی ہے اور چوٹیوں کو دیکھ کر پڑھی ہے اور بڑی بڑے طوفانوں کو دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر پڑھا ہے تم کچھ نہیں ہو اللہ بڑا ہے وہ ایک مثر میں قلعہ میں فتح ہو رہا تھا انہوں نے کہاں تکبیر پڑھی مصر میں قلعہ فتح ہو رہا تھا شورابیل بین حسن چھ ماہ گزر گئے ایک دن ان کو جوش آیا اور گھوڑے کو دوڑایا اور بالکل قریب چلے گئے ان سے تیروں کی زد میں آ گئے اور کہنے لگے اہل مصر ہم اس رب کو مانتے ہیں جس کے ایک اشارے پر تمہاری ساری دیواریں زمین پہ گر سکتی ہیں پھر انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یوں کہا اللہ. یوں گلی کا اللہ اکبر تو ساری دیواریں زمین پہ گر گئی یہ تو نعرے لگا کے گالیاں نہیں چھوڑتے ادھر اللہ ہوا اور کہتے ہیں ادھر ماں کی گالی لیتے ان کے نعروں سے تو ان کا دل کا کفر نہیں ٹوٹا تو دشمن کے قلعے کہاں سے ٹوٹیں گے اور حضرت ابو بیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمس کا محاصرہ کیا ہمس کا محاصرہ کیا اور یہ امیر ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جب میں تیسری تقویر کہوں گا تو تم نے حملہ کرنا ہے پہلے میں اللہ اکبر کہوں گا سب نے وضو کرنا ہے پھر میں اللہ اکبر کہوں گا سب نے ہتھیار سنبھالنا ہے پھر میں اللہ اکبر کہوں گا پھر نے حملہ کرنا ہے نے کہا اللہ اکبر جب کہا اللہ اکبر تو سارے ہمس کا قلعہ ہلنے لگا ہلنے لگا ایسے ہلنے لگا پھر میں کہا اللہ اکبر تو قلعے کی دیواروں میں دراڑ پیدا ہو گئی اللہ اکبر تو قلعے کی دوارے زمین پر گر گئیں اور ہندس والوں نے ہاتھ جوڑ دیے کہ ہم تم سے نہیں لڑ سکتے ہم تمہارے غلام ہیں یہ ہے اللہ اکبر یہ جب دل بولتا ہے اللہ اکبر تو زمین آسمان ہل جاتے ہیں مجھے کئی واقع یاد آ گئے نیشان دن آخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر میں رضی اللہ عنہ نے بھیجا کہ جاؤ روم کے بادشاہ کو دعوت دو وہ امپافیہ میں تھا یہ دو آدمی چلے اونٹوں پہ پہنچے اس کے محل کے جب سامنے آئے تو حضرت ہی کے منہ سے نکلا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تو اس وقت روم کا بادشاہ اپنے بالکونی میں کھڑا تھا اور ان دونوں کو دیکھ رہا تھا جب انہوں نے کہا اللہ اکبر تو پورا محل ہلنے لگا ایسے ہلنے لگا تو اس نے کہا ان سے کہو آوازیں پسند کریں بند کریں تین دن نے مہمان رکھا چوسے دن دربار میں بلایا بات شروع ہوئی باتیں کرتے کرتے کرتے کرتے रूम के بادشاہ ने کہا ماں کلام حکم تمہارا سب سے بڑا بول کیا ہے تمہارا سب سے بڑا بول کیا ہے تو حضرت حشام نے کہا ہمارا سب سے بڑا بول لو اللہ, اللہ, اللہ اکبر ہے جب کہا اللہ اکبر تو روم کے بادشاہ کا سارا کمرہ ایسے ہلنے لگا ایسے گھر لگا تو وہ کہنے لگا چپ کرو چپ کرو پوچھنے لگا تمہارے گھر بھی ہلتے ہیں جیسے میرا گھر ہل رہا ہے یا ہمارے گھر نہیں ہلتے ہیں ہمارے گھر میں ہلتے ہیں اللہ اکبر اس امت کو ملا ہے اس سے پہلے کسی امت کو نہیں ملا یہ عزمت قبول ہے یہ چھوٹیوں پہ یہ مخالف سرگاؤں میں بولا جاتا ہے یہ مسجدوں میں نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں میں کیسے سمجھاؤں میں کیسے بتاؤں جب کوئی چیز وبا کی طرف پھیل جائے اس کو غلط کہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ اکبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ زمین سے بڑا اللہ آسمان سے بڑا اللہ سورج چانداروں سے بڑا یہ اس کے لفظ کے مفہوم میں شامل ہے ماہی طور پر اس میں شامل لیکن اللہ اکبر کا اصل مفہوم یہ ہے لو کان البحر دادا لکلمات سے ربی سارے سمندر سیاہی بناؤ و لو ان من اور اقلام ساری دنیا کے درخت کاٹ کے قلم بناؤ اب کیا کرو ساری دنیا کے انسان جمع ہو جاؤ اور اللہ خط پر علم کا فیضان فرمائے اور سارے علامہ زہر بن جائیں کوئی سزا بن جائے کوئی رومی بن جائے اور کوئی کچھ بن جائے کوئی علم کے چوٹیاں طے کر دے کہ تم سارے اپنے ہاتھوں میں قلم پکڑو پوری دنیا کے درختوں کو کاٹا جا چکا ہے قلم بنائے جا چکے ہیں اور پورے ہاتھ تمہارے ہاتھوں میں کتابیں آ چکی ہیں کاپیاں آ ہیں اب تم سارے لکھنا شروع کرو کہ اللہ بہت بڑا ہے اس کو تم اپنی تفصیل سے دھیان کرنا شروع کرو لکھنا شروع کرو اللہ بہت بڑا ہے اس کو کھولتے جاؤ کھولتے جاؤ اس کی بڑائی کو لکھتے جاؤ پھر تمہارا علم تو چھوڑا ہے تو اولیاء کرام کا علم بہت زیادہ ہے پھر ان کو بھی ساتھ شامل کرو پھر ان کا علم تو چھوڑا ہے اور صحابہ کا علم ان سے بھی زیادہ ہے پھر ان کو بھی جمع کرو پھر صحابہ کا علم بہت تھوڑا ہے اور انبیاء کا علم بہت زیادہ ہے پھر ان کو بھی جمع کرو پھر سارے نبیوں کا علم ایک ذرے کی طرح اور ہمارے نبی کا علم پھیلے ہوئے صحراب کی طرح سر ان کو بھی بولا ہو کہ یار رسول اللہ آپ بھی آ کے ہماری مدد فرمائیں اب آدم علیہ السلام سے لے کر دو جہان کے سردار بیٹھے ہیں قلم دباتیں پکڑی ہیں سمندر دعات ہے درخت قلم ہے اور دھرتی کاغذ بن چکی ہے صرف فرشتوں کو بھی ساتھ شامل کرو اور جبریل میکائل کو بھی بلاؤ اگرچہ فرشتوں سے زیادہ نبیوں کا علم ہے سارے فرشتوں کا علم سے زیادہ نبیوں کا علم سارے نبیوں سے زیادہ اللہ کے رسول آخری کا علم ہے یہ سارے کٹھے ہو جائیں جبریل میکائل اسرائیل اسراقیل عرش کے فرشتے ساتوں آسمان کے فرشتے اور آسمان پر اتنے فرشتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر وہاں فرشتے کی پیشانی نے خجدے میں سر رکھا ہوا ہے اتنے فرشتے اللہ نے پیدا کیے ہیں یہ سارے کٹھے ہو جائیں پھر اللہ تعالیٰ پتنگوں کو بھی زبان دے دے ہاتھ دے دے پاؤں دے دے دماغ دے دے پروانوں کو مکھیوں کو مچھروں کو اور پھر اللہ تعالیٰ پتوں کو درختوں کو کائنات کی ایک ایک چیز کو زبان بھی ملے علم بھی ملے ہاتھ بھی ملے پاؤں بھی ملے عقل بھی ملے فراست بھی ملے وہ سب لکھنے لگے اللہ اکبر اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے اللہ ایسا ہے لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ لکھتے جاؤ صرف لکھنا ایک حد تک ہوتا ہے سوچ کی حد کو نہیں ایک एक میں عرش پر پہنچ جاؤ ایک پل میں में پر پہنچ جاؤ اپنی سوچ میں بھی لاؤ اللہ کیسا اپنے ہاتھ سے لکھو اللہ कैसा अपने دماغ में لاؤ اللہ कैसा ساری سوچیں سارے دل سارے دماغ سارے علم جہاں تک پہنچیں گے اللہ اس سے بھی بڑا ہے اللہ اکبر ہے یہ اللہ اکبر ہے عالم الغیب والشہادت الكبیر المتعال سواؤں منکم من اثر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وقارب بالنہار بہت بڑا ہے لا تراہل لا تو قال تو آنکھوں سے دور خیال سے دور تعریف کرنے والوں کی تاریخ سے دور عجب بات ہے کہ اگر میں دور ہوں تو قریب نہیں قریب ہوں تو دور نہیں لیکن اللہ پاک دور اتنا ہے کہ لا تارا ہل اون آنکھیں دیکھ نہیں سکتی عرش کے اوپر تھوڑا ہی بیٹھا ہوا ہے وہ تو لا مکان ہے لا زمان ہے لا یشن والے زمان لا یو مکان نہ مکان میں آتا ہے نہ زمان میں آتا ہے عرص اس کی شان و شوقت کا ظہور ہے نہ کہ وہ عرص پر بیٹھا ہوا ہے دور اتنا کہ نظر دوڑائیں یا خیال بھی دوڑائیں تو پہنچ نہ سکے اور اسی وقت میں فوقیتہ لا فوکی یت عن خلق جب وہ اتنا دور ہے کہ نظر تصور سے بھی آگے اسی وقت میں وہ اتنا قریب ہے جب بات ہے بھائی بادشاہ دور ہے تو قریب نہیں قریب ہے تو دور نہیں پاکستان کا صدر چنوٹ میں ہے تو اسلام آباد والوں سے دور ہو گیا چنیوٹ والوں کے قریب ہو گیا اسلام آباد چلا جائے تو اسلام آباد والوں کے قریب ہو گیا چنیوٹ والوں کے دور ہو گیا پر میرا آپ کا اللہ ایسا اللہ ہے کہ دور بھی ہے قریب بھی ہے دور بھی اتنا دور ہے کہ نظر تصور سے پار اور قریب اتنا قریب ہے کہ میری شہر سے بھی زیادہ میرے نزدیک یہ اللہ ہے یہ بحر و بل کا آئناز کا زمین آسمان کا اکیلا بنانے والا ہے نہ اس نے کسی سے مدد لی نہ مشورہ لیا نہ اس نے کہیں سے میٹیریل اٹھایا وہ واحد بات ہے جسے کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا جسے دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا وہ کرے وہ تھتا نہیں وہ دے اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے زمین آسمان سارے اسی میں, اس کی حکومت میں ہے اس کی حکومت میں ہے اس کی غلامی میں ہے باہر در پر زمین و آسمان پر شریف کوئی نہیں وزیر کوئی نہیں مشیر کوئی نہیں بیوی کوئی نہیں بچہ کوئی نہیں تھکتا نہیں سوتا نہیں اونگتا نہیں گھبراتا نہیں دبتا نہیں غافل نہیں بیمار نہیں جاہل نہیں بالمون وہ کبھی نہیں سوتا وہ موت سے پاک ہے جب وہ زندہ ہے سلامت ہے باقی ہے صحیح ہے قیوم ہے الملك ہے القلدوس ہے السلام ہے المومن ہے جب وہ المحمن ہے العزیز ہے الجبار ہے المتقدر ہے الخالق ہے الباری ہے المسدر ہے الغفار ہے القہار ہے الوهاب ہے الرداق ہے الفقاح ہے العلیم ہے القابض ہے البافط ہے الخافض ہے المعز ہے المذل ہے جب وہ سمیع ہے وہ بصیر ہے وہ حکیم ہے وہ ہے وہ ہے وہ خبیر ہے وہ عظیم ہے وہ غفور ہے وہ شکور ہے وہ علیج ہے وہ حسیب ہے وہ مجیب ہے وہ رقیب ہے وہ واقع ہے وہ واحص ہے وہ شہید ہے وہ حق ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ولی ہے وہ حمید وہ محسی وہ مبزی وہ معید وہ محیط وہ ممی وہ حی وہ قیوم وہ واجد ماجد واحد احد صمد قادر مقدر مقدم مؤخر الله الاخر ظاهر باطن والي متعال ضر صواب منتقن عفوظ الرعوث ارض الجلال والاكرام المقشط الجامع الغني المغني المانئ الضار النافئ النور الهادي البديعي الباقي الوارث الرشيد السبور الحمام المنون شهن الشاه عازم جب اپنی تمام سے بعد میں زندہ سلامت ہے پھر اسے چھوڑ کے کسی اور کے سامنے کیوں ہاتھ اٹھاؤں کسی اور کو بلانا سجتا ہے اب کسی اور کو بلانا سجتا ہے جب یہ ہو اسے چھوڑ کے کسی اور کو بلاؤں جب یہ ہو اور یہاں ہو شہر سے قریب ہو میری سانسوں میں بکسا ہو میرے دل کی دھڑکنوں میں آباد ہو میں اندھیرے میں پکاروں اور سنے میں اجالے میں پکاروں اور سنے میں دل کی دھڑکڑ میں اللہ اللہ بولوں وہ اسے بھی سنے میں اس سے ناراض کر کے پکاروں پھر بھی سنے ماں باپ ناراض ہو جائے نا انہیں بولاؤ تو وہ جواب نہیں دیتے بھائی ناراض ہو جائے انہیں بولاؤ وہ جواب نہیں دیتے بیوی ناراض ہو جائے بولاؤ وہ جواب نہیں دیتی خانے ناراض ہو بیوی بولا وہ جواب نہیں دیتا ساری زندگی اللہ کو ناراض करते गुजार گزار دی ستر برس کیا سات ہزار برس گزار एक اور ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ تو ستر دفاع جواب آتا ہے لب ایک لب لب ایک لب ایک بچ کا پجاری تھا وہ کہا کرتا تھا یا سنم یا سنم واہ میرے یار وہ کہتا تھا یا سنم یا سنم ایک دن اس کے منہ سے نکلا یا سمجھ یا سمجھ ای نکل گیا بھلے نال یا سمجھ یا سمجھ تو میرے رب نے کہا لب گئے لب فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو بھولے سے بولا ہے تجھے تو جانتا ہی نہیں میرے اللہ نے کہا ستر سال سے انتظار کر رہا تھا کہ کبھی تو مجھے بلائے آج بھولے سے بلایا صحیح میں جواب دوں گا یہ اللہ ہے یہ اللہ ہے جس ماں کے پیٹ سے نکلے ہو اسے دو تین دفعہ دکھ دے دو پھر اسے بلا کے دیکھو اگر تمہیں جواب دے دے تو پھر کہ بدوائیں دے گی اور جس رب نے مجھے تمہیں لطفے سے یہاں تک پہنچایا زمین کا فرش بچھایا آسمان کی چھت کو تانا سورج شام کو خدمت گزار بنایا بادلوں کو لے کر آیا پانیوں کو برسایا گلوں کو نکالا آگ کو لایا کہ میرے پھل پکیں میرے سورج کی آگ برسی میرے پھل پکیں زمین سے آگ نکالی درختوں میں آگ ڈالی تک میری روٹی پکے یہ سارا نظام جس نے چلایا اس کا کتنا میرے پر احسان بنتا ہے ساری زندگی اس کو ایک سجدہ جدہ سے بھی نہ کیا اور آخر عمر میں آ کر ایک دفعہ کہنے لگا یا اللہ پچلی جان کر اگو معافی دے تو ستر دفعہ جواب آتا جا میرا بندہ میں نے تجھے سینے سے لگایا جا میں نے معاف کیا آ جا میں تو انتظار میں تھا میری زمین پوچھتی تھی تو اجازت دے تو اسے نکل جاؤں آسمان کے فرشتے پوچھتے تھے یا اللہ تو کہے تو اس کے اڑا دیں سمندر کا پانی پوچھتا تھا یا اللہ تو کہے تو انہیں غرق کر دیں پر میں ان سب کو کہتا تھا جو کرو مجھے میرے بندے کی توبہ کا انتظار ہے جب توبہ کرے گا مجھے ساتھی پائے گا میرے بھائیوں نہ صرف اللہ کی شہنشاہی ہے اس نے کسی کو اپنی حکومت میں شریک نہیں بنایا اللہ کو مطلوب بنا لو اللہ سے اللہ کے سیوا سے نظریں ہٹا لو صرف اللہ مطلوب بن جائے صرف اللہ مطلوب بن جائے جیسے ہم سجدہ اللہ کے سیوا کسی کو نہیں کرتے ایسے ہی دل کا معبود مسجود مطلوب صرف اللہ بن جائے یہی اس زندگی کی معراج ہے صرف وہ وحدہ لا شریک ہے جو سوتا نہیں ہے وہ واضح وہ ادا شریک ہے جو تمہاری فرمانیوں کے باوجود تمہیں جواب دیتا ہے وہ وہ کریم اللہ ہے جو ساری زمین گناہوں سے بھر دے خلا گناہوں سے بھر دے آسمان کی چھت کو جا کر گناہ لگا دے پھر ایک دفعہ کہ اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے تو کہتا جاؤ معاف کر دیا دوبارہ پوچھتا بھی نہیں دوبارہ تو نہیں کرو گے توبہ کی تاکید بھی نہیں کرواتا اسلام بھی نہیں لکھواتا موہر نہیں لگواتا دوبارہ تو نہیں کرو گے جاؤ معاف کیا جاؤ معاف کیا بھائیو یہ اپنے خزانوں کے ساتھ موجود ہے طاقت اور قدرت کے ساتھ موجود ہے وہی دیتا ہے اور کوئی نہیں ہے بھلائی وہیں سے عزتیں وہیں سے وہ تو عزت منتشا ذلتیں وہیں سے وہ تو ذل و رزق وہیں سے وہ منتشا زندگی وہیں سے یخجی موت وہیں سے ویمید صبح و شام میرے اللہ کے ارادے یغش اللیل النہار موسم کا اہیر پھر میرے اللہ کے ارادے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل یہ بدلیاں برسنے والی ہوں گرجنے والی ہوں یہ اللہ کے ارادے یرسل السواعق اور علم تر ان اللہ یزی صحابہ یہ سب راگ بے, بے حمد ہے کہیں بجلی کی گرج اور سڑک ہے کہیں بادل کا برسنا ہے کہیں زمین کا پھلنا ہے سم میں شفا کنل ارد شفقا کہیں سے پھلوں اور غلوں کا نکلنا ہے حقبہ جب میرا اللہ زمین آسمان مشرق مغرب شمال جنوب اللہ دیکھو گے اللہ یہ ہوگا صحیح ابن کو حجاج نے جبیر کو نے قتل کرنے کا حکم دیا تو ان کا منہ قبلے کی طرف تھا اے اللہ میں نے منہ تیری طرف موڑا تو اس بخش کو غصہ چڑھا قبلے سے پھیر دو انہوں نے کبرے سے پھیرا تو انہوں نے کہا تو ولو س وجہ جدھر منہ پھیرو گے اللہ تو سامنے ہے اللہ کوئی مغرب کا پابند ہے کبرے کا پابند ہے اینما تولو مشرقم اوجہ مغرب فسم اوجہ شمال ابجے فسم ابجلہ چوٹوں کو دیکھا تو اللہ ی اللہ بادلوں کو دیکھا Là, là, de to تو اللہ اللہ مشرق کو دیکھا تو اللہ اللہ مغرب کو دیکھا تو اللہ اللہ شمال جنوب کو دیکھا تو اللہ اللہ زمین کی دیکھا تو اللہ اللہ پھول کی رنگت میں دیکھا تو اللہ اللہ کلیوں کی محک میں دیکھا تو اللہ اللہ درختوں کی بتوں میں دیکھا تو اللہ اللہ گوشوں خوشوں میں دیکھا تو اللہ اللہ چھل کے رس اور ذائقے میں دیکھا تو اللہ اللہ آنکھوں کے نور میں دیکھا تو اللہ اللہ سورج کی شو میں دیکھا تو اللہ ہی اللہ شام کی کرنوں میں دیکھا تو اللہ ہی اللہ گمی اور آسمان کی گردش میں دیکھا تو اللہ ہی اللہ ہاتھ کے دے رہے ہوں تو اللہ ہی اللہ دن کے اجالے ہوں تو اللہ ہی اللہ ماضی حال مستقبل ہو تو اللہ ہی اللہ ہے جب ہر طرف ہر جہد ہر سمت اللہ ہی اللہ ہے تو بھائیو اللہ تیاری لگا ہو کہاں بھاگے جا رہے ہو میرا لگتا فہم میرے بندو کہ ال کربن سوائے میرے سوا کوئی ہے جو تمہارے کام کر کے دکھا دے صلاح بھو میں مصیبت میں ڈالوں کوئی ہے میرے سوا پھر تمہیں مصیبت سے نکال کے دکھا دے فلاں فلا ہو اللہ ہو میں تمہیں بھلائی دے دوں تو کوئی ہے جو روک دے وہی رد کا بے فلے نہیں تمہیں عزتیں لینا چاہوں تو روک لے گا اگر میں مدد کروں تو پھر ایٹم بم والے روک لیں گے فلا غالب اور اگر میں مدد نہ کروں کم اور اگر میں نہ کروں پھر ينصركم من بعد. پھر یہ انسر طاقت تمہیں بچا لیں گے نہیں نہیں ان يقول له کم یقون تو سدھا نل بھی ہے تو جاؤن جب اللہ ہی ہے اللہ سود نادان ہے بھول گیا گیا گم ہو گیا جس نے ایسے مولا کو چھوڑ کر جس نے ایسے رب کو چھوڑ کر جس نے ایسی ذات کو چھوڑ کر اور طرف نگاہیں اٹھانا شروع کر دی اوروں پہ آپ امید لگا دی نہیں, نہیں وہی اکیلا کافی ہے آبودا میرے بندے کیا میں تمہیں کافی نہیں ہوں اللہ بھی کرے اللہ بھی کرے تو میں نہیں کرا اللہ بھی کرے میری دکان نہیں کرے اللہ بے کافی نے کیا میں اکیلا تمہیں کافی نہیں ہوں تو بھائیوں اللہ کا اس کائنات میں ایک اٹل قانون ہے وہ نہیں بدلے گا سن تبدیلا بلند اللہ تحویلا وہ قانون کیا ہے انسان تین طبقات میں پکے کافر ان کے لیے قانون اور ہے پکے مسلمان ان کے لیے قانون اور ہے کچے مسلمان ان کے لیے قانون اور ہے فیصلے آسمان پر ہوتے ہیں اس لیے, اس لیے تبلیغ میں یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ حکمرانوں کو برا بھلا مت کہو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے فوجوں کو گالیاں مت دو پولیس کو گالیاں مت دو یہ محکموں کو گالیاں مت دو یہ کچھ نہیں میرے رب کی عزت کی قسم ہمارے جیسے انسان ہیں فیصلے اوپر سے آتے ہیں وہ اسے مناؤ کہ وہ فیصلہ کرے زوال جب قومیں زوال کا شکار ہوتی ہیں تو ان کی نفسیات گلے شکوے بن جاتی ہے وہ اپنی کمیاں نہیں ڈھونڈتے وہ اوروں میں کمیاں تلاش کرتے ہیں پوری تاریخ پڑھ کے تمہیں بتا رہا ہوں جب قومی زوال کا شکار ہو جاتی ہیں تو ان کی نفسیات بن جاتی ہے کہ اپنی کمیوں کو تسلیم کرنے کی بجائے کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہندوستان نے یہ کر دیا ہم تو بالکل ٹھیک تھے ہمارے ساتھ امریکہ نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ فرانس نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ آسٹریلیا نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ تو ہنگلستان نے سو سال حکومت کی اور غداری کی فلاح فلاں فلاں اس لیے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے اپنے اندر کمی آتی ہے پھر نظام بدلتے ہیں پر یہ مصیبت یہ ہے کہ زوال شدہ قومیں گلے شکوے کی عادی ہو جاتی ہیں وہ اپنی کمیاں تلاش نہیں کرتی کوئی ان کو بتائے تو وہ ان کا ناراض ہوتے ہیں بھائیو اس کائنات میں اللہ ہے سویا ہوا نہیں ہے بیدار ہے تھک نہیں گیا نوم پکا کافر اور قانون ہے پکا مسلمان اور قانون ہے کچا مسلمان اور قانون ہے پکے کافر کے لیے کیا قانون ہے الامل تمستہ لمون ذرنی ومن خلقت و جاؤ تو لہو مالم له و ذرني نہ شہودا و مہو تمہیدا ذرنی ولیم کلیلا اندینا انکالم واما ون راگا بن علیما برہم یخو دکھو یوم الدی یو ریپ کو چند آیا بتایا ہے کہ پکے کافر کے لیے قانون ہے چھوڑ دو جاؤ موج کرو کچھ نہیں کہوں کہا کرواشی کچھ نہیں کہوں گا کرو کرونا کرو شراب پیو جوا کھیلو سوت کھاؤ جو مرضی کرو کچھ نہیں کہا جائے گا کب کہا جائے گا جب کہا جائے گا جب موت آئے گی جب پکڑے گا رب بلو ترویت ودی نفر گون و ادبا رہ اب آو دیکھو آؤ دیکھو اب اس کی جان نکل رہی ہے اب دیکھو اس کو فرشتے کیسے مار رہے ہیں یہاں سے نظام چلنا شروع ہوتا ہے اور ملک الموت آتا ہے چار فرشتوں کے ساتھ دو فرشتے اس کے منہ پہ مارتے ہیں دو کمر پہ مارتے ہیں اور ملک الموت کی طبیفہ کانک الجد الخبیف خبیث روح جو خبیث جسم میں تھے اوکھرو جی باہر آؤ باہر آؤ کیا کہاں کہاں باہر آؤ شریف رفساک و آخر من شکل ہی ازواد بہر آؤ اب تیرے لیے جہنم تیار ہے اور خوفناک عذاب تیار ہے یہ پکے کاخر کے لیے قانون ہے پکا مسلمان جو ہلے نہیں وہ کون سا ہے جنہوں نے کہا میرا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ جم گئے پھر گردنے کٹائیں پھر اولادیں ضبط کروائیں پھر خواب و خون میں لوٹا دیے گئے پر نہ مال پہ بکھے نہ حکومت پہ بکھے نہ اولاد کا خون انہیں کمزور کر سکا نہ ملک و مال کا چلے جانا انہیں کمزور کر سکا نہ کھیتی باڑی کا اجڑ جانا انہیں کمزور کر سکا ان کا رب اللہ ہے پکے مسلمان کون سے مسلمان پکے اللہ شونا الرد ہُونا جب وہ چلتے ہیں تو بڑی آجزی سے چلتے ہیں کون سے ہیں پکے مسلمان بھائی خاص ابحم الجا ہلون خالو جب کوئی ان پر زیادتی کرتا ہے تو زیادتی کا جواب زیادتی سے نہیں دیتے سلامتی سے دیتے ہیں کون سے ہیں پکے مسلمان الدین <سؤال> رب سجم و قیاما جن کی رات سوتے نہیں کٹتی روتے کٹتی ہے رات کا کچھ حصہ اللہ کے سامنے روتے ہیں تقاضا جنوب ہم انل مباجے جو راتوں کو بسروں سے جدا ہو جاتے ہیں تتا یہ بڑا عجیب لفظ ہے تتا جفا سے ہے جفا بے وفائی کو کہتے ہیں بے وفائی تو ایب ہے نا؟ کسی کو کہنا بڑا بے وفا ہے تو عیب کی چیز ہے نا؟ تو یہ بڑا خوبصورت لفظ آیا ہے جا فا ان کے بدن بستروں سے بیوفائی کر جاتے ہیں یہ آئت ہمیں تو بڑی سمجھ میں آنی چاہیے کیونکہ ہم تو بستروں کے بڑے وفادار ہیں اس میں تو سجر بھی نہیں پڑی جانتی وہ جی اگڑی کوئی نہیں دکھتا رہ جائیں یہ تو بستروں کے بڑے وفادار ہیں تو یہ آئت ہمیں تو بڑی اچھی طرح سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ بستر بستر گلہ کر رہا ہے صحابہ کا یار تم بڑے بے وفا ہو تھوڑی دیر بنی میرے اوپر سوتے کہ پھر اٹھ کے چلے جاتے ہو چافا جنوب ہم ان کے بدنوں نے اپنے بستروں سے بے وفائی کر دی یہ بے وفائی گندہ کو بڑی پسند ہے اور ہم ہیں پکے وفادار کبھی سورج نکلتا شاید ہی دیکھا ہو اور ایک اور جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ رات کو بڑا تھوڑا سوتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہے رات کو بڑا تھوڑا سوتے ہیں اور اس کے لیے جو لفظ لائے ہمیں کمال کر دیے ہر لفظ تھوڑے معنی پر دلالت کر رہا ہے ہر لفظ یہ رات کو تھوڑا سوتے ہیں یہ کہنا چاہتا ہے اس میں ہر لفظ ایسا آیا ہے جو کم ہونے پر دلالت کرتا ہے تلت پر دلالت کرتا ہے شالو کلیلا مینل ما یا سفر قان یہ ادھور فیل ہے یہ اس کو فیل ناقص کہتے ہیں کیسے ناقص ہے عربی زبان میں اس کو فیل ناقص کہتے ہیں یہ آدھا ہو جاتا ہے تو قلت پر دلالت کر گیا قانون سمجھ میں آئی بس قانون یہ پورا نہیں آدھا فیل ہے تو مانو کم ہو گیا قلت سے دلالت آگے کلیل کلیل تو ویسے ہی ہوتا ہے چھوڑا آگے ہے من من لین یہ مین عربی زبان میں ایک خاص قسم کا من ہے جو تھوڑے پر دلالت کرتا ہے تھوڑے پر تو وہ من بھی تھوڑے پر دلالت کرتا ہے من اللیل لگے یہ ماں ہے اس ماں کو کہتے ہیں مصدر والا ماں وہ بھی شیر کو مصدر بنا کے زیادہ کو تھوڑا کر دیتا ہے آگے حجا حجا کہتے ہیں تھوڑی نیند کو خراٹے لینے کو حجا نہیں کہتے تھوڑی نیند کو حجا کہتے ہیں تو کانو بھی قلت پر قلیل بھی تلت پر من اللیل بھی تلت پر ماں بھی قلت پر یا جائن بھی تلت،, تلت تلت تلت تو اللہ کے پکے بندے کون ہیں جو رات کا کچھ حصہ اللہ کو دیتے ہیں وہ رات ننگے فلمیں نہیں دیکھتے وہ رات کو ننگے گانے نہیں سنتے وہ رات کو ننگے ناچ نہیں دیکھتے ان کو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے میں نے دروازہ تو بند کیا ہوا ہے فر میرا اللہ میرے ساتھ ہے اللہ <بَصیر> کہاں جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے کدھر بھاگو گے تمہارے ساتھ ہے ما یقون اللہ <رَابِحًا> تم کیسے بھاگ سکتے ہو خلوت و جلت میں تمہارے ساتھ ہے تو جن کی راتیں راتوں کو اللہ کے سامنے روتے گزرتی ہیں جن کے ہاتھ میں مال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں اللہ جی نے وقت پھر وہ لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں جگی پھوک تماشا ویک پھر وہ لگاتے ہیں اللہ کے نام پر پھر وہ بکیل نہیں ہوتے بکیل سے اللہ کی یاری لگ ہی نہیں سکتی وکیل الٹا لٹک کے بندگی کرے تو بھی اللہ کا دوست نہیں بن سکتا ہاں ایک بکیل ہے جو اللہ سے یاری لگا سکتا ہے جو بولنے میں بخل کرے بولنے میں جو ناپ تول کے بولے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے جیسے ہماری طرح زبان کھلی کھلی کھلی اللہ سے یاریاں دور چونکہ ہی بتکت آئے گی جھوٹ آئے گا جالی آئے گی چگلی آئے گی لگائی بجائی آئے گی اور یاد سنو میرے بھائیو اللہ کے واسطے سنو سب سے زیادہ انسان برباد ہوتا ہے اس زبان کے بول کی وجہ سے دین بگڑ گیا دنیا بگڑ گئی اس زبان کے بول کی وجہ سے سنبھالو اس کو سنبھالو اللہ کے وقت سے اسے سنبھالو اور خاص طور پر جو نیک لوگ ہیں جن کو شیطان زنا پہ نہیں لا سکا شراب نہیں پہ لا سکا جوئے پہ نہیں لا سکا ان کو شدھی کاروبار میں نہیں پھنسایا ان سے جھوٹ نہیں بلوا سکا ان سے وہ چوری نہیں کروا سکا ان کو جو شیتان آ کے جگڑتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا ہوگا ٹھیک ہے مینوں پتا سوئے دا سوداگر کوئی نہیں ہے وہ ان کو اس زبان میں پکڑتا ہے اس کی زیبت اس کی برائی اس کی برائی اس کی برائی اس, کی برائی اس, کی برائی اس کے پیچھے بات اس کے پیچھے بات اس کے پیچھے بات, بات سارا دن اس کی زبان لوگوں کی عزت تار تار کرنے میں لگتی ہے وہ زیبت میں چلتا ہے چولی میں چلتا ہے اور ان کی برائیوں کو پکڑ کر قبضے کرتا ہے سارے کیے کو خود برباد کر کے بیٹھ جاتا ہے بچالو بچالو اپنے دین کو بچانا ہے تو زبان پہ قابو پاؤ اسے تالا لگاؤ اللہ نے بتیس تالے لگا کر اوپر پھر اوپر پھر پورا پلسٹر کر دیا کہ اندر سے نہ کھلے پر یہ بھی ایسی زوردار ہے کہ سارے تالے توڑ کر سارا پلسر کے او مار دیے دبا اس سے بچاؤ اس سے بچاؤ دین بچانے ہر آدمی زانی نہیں ہے اللہ کا فضل ہے ہر آدمی شرابی نہیں ہے ہر آدمی چور نہیں ہے ہر آدمی سودھی کاروبار نہیں کر رہا ہر آدمی جھوٹ نہیں بول رہا ہے ہر آدمی دھوکہ نہیں دے رہا ہے پر میں کیا کروں ہر آدمی زبان میں گرفتار ہے کمیاں کمیاں کبھی اپنی طرف دیکھنے کا موقع نہیں ملتا وہی نفسیات یہاں بھی کام کرتی ہے اوروں کی پکڑتے ہیں اپنی بھول جاتے ہیں ہمارے ساتھ صاحب جن سے میں نے قرآن پڑھا وہ فرمایا کبھی کبھی سبق میں فرمایا کرتے تھے دھنر دھنیے اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن تیری روئی میں چار بینولے سب سے پہلے ان کو چن اوروں کے پیچھے نہ پڑ اپنے ایپ دیکھ تیرے اندر چار بینولے ہیں وہ کہا کرتے تکبر حسد عجب ریا یہ چار بینولے فرمایا کہ پہلے یہ تو چن لے پہلے یہ تو چن لے تجھے یہی چنتے چنتے شام ہو جائے گی اسی میں تیری زندگی کی شام ہو جائے گی اوروں کے में میں لگے تو اپنے से سے कर کر دے گا अपने اور اپنے ایپ سے मौत کے موت آئی تو बड़ी کی بڑی मौत والی موت ہوگی کیا عجب بات ہے لوگ دعوے کرتے ہیں ہم نے کوئی ایپ دکھاؤ ہم بالکل ٹھیک ہے لو ہو اکبر ہم نے کوئی ایپ دکھاؤ ہم بالکل ٹھیک ہے لا اتنا بڑا دعویٰ. جاؤ کسی برے کے پاس جاؤ ہم بالکل ٹھیک ہیں انہیں کا تبلیغ کرتے ہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں ہے بتاؤں یہ علی ہے علی جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا علی تجھے بشارت ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا یہ بشارت ایک آدمی کو ملی ہے بس اور کسی کو یہ بشارت نہیں ملی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا اس سے اور بڑائی کوئی کہاں سے ڈھونڈے گا یہ اگر کہتے ہیں کہ مجھ میں کوئی کمی دکھاؤ تو جائز بات ہے سارے زمین کہے مجھ میں کمی دکھاؤ میرے ایڈ کی ہے میرے کان کی ہے اور یہ, یہ کیا کہہ رہے ہیں جن کو یوں گھر مل رہا ہے ندی کے گھر کے سامنے یہ روزانہ راج کو کیا کہہ رہے ہیں روزانہ ایک رات میں روزانہ کیا کہہ رہے رحمتیں ہی وہ عورت نجوم ہو میں نے ایک دفعہ نہیں دیکھا میں نے کتنی دفعہ دیکھا جب سارے تھک چکے ہوتے تھے تو رات بھی سو چکی ہوتی تھی اور سارا شہر سنطان ہوتا تھا ایک آدمی مسلے پہ بیٹھا تڑپ رہا ہوتا تھا گاڑی دونوں ہاتھوں سے یوں پکڑی ہوتی تھی کا بدن اللہ لہ یہ تمل مل تمل مل سلیم وہ ایسے تڑپتا تھا جیسے سانپ نے دس لیا سنو شراب سے سخت ہے زنا شرابی بھی قبیرہ گنا ہے شراب سے بڑا کبیرہ ہے زنا اور زنا سے بڑا کبیرہ ہے غیبت غیبت تو شراب سے دو گنا بڑا ہے غیبت اس میں میرے شریک ہو گئے اور اللہ نہ کرے میں شراب کی پیشکش کروں تو مجھے سارے ملک میں بدنام کریں گے رائمنڈ میں خط لکھیں گے یہ مثال سے بات واضح ہوتی اس لیے پیش کر رہا ہوں کسی کے سامنے سور کا گوشت رکھو تو تمہارے سر میں لاٹھی مارے گا پٹان ہوگا تو غیر مارے گا اور اس کے ساتھ بیٹھ کے جدت کرو تو تمہارے ساتھ شریف ہوگا ارے بھائیو سور کا گوشت تو تھوڑا ناپاک ہے اور مسلمان کا گوشت اس سے زیادہ حرام ہے انسان کا گوشت ہے نا بچاؤ بچاؤ اللہ کے واسطے اپنے دین کو دنیا کو بچاؤ اس زبان کا ڈسا کہیں نہیں بنا لیتا اس کا درد جاتا ہی نہیں ہے میری اپنی چھوڑو معصوم کی بتاؤں دو جہان کے سردار کی بتاؤں جس جسا ن جس شیف آیا نہ رحیم آیا جس کو اللہ کہ تعف الرحیم ہے اپنے ناموں میں سے دو نام دے دیے پیچھے کیے میں کس کو تعریف کرا رعف الرحیم سبحان اللہ بل و رعوف الرحیم خالق مخلوق کا فرق رکھا ہے اپنے بارے میں کہتا انب بکم الروف الرحیم رب تو کل کائنات کے لیے رعف الرحیم ہے یہ میرا حبیب مومنین کے لیے رعف الرحیم ہے مکے والوں نے پتھر مارے آپ نے قبول کیے تائف والوں نے پتھر مارے اسلام لانے کے لیے آئے آپ نے استقبال کیا خیمے لگوائے کھانے کھلائے کلمہ پڑھایا دین سکھایا چچا کا قاتل آیا ویشی سب سے محبوب چچا حمزہ جنہوں نے شانے سے شانہ ملا کر جان کو قربان کیا اس کا قاتل آیا ہے اور اس نے کلمہ پڑھا تو صحابہ نے قتل کرنا چاہتا نہیں پیچھے ہٹ جاؤ ایک آدمی کا کلمہ پڑھنا مجھے ہزار کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور پیچھے ہٹا دیا کب بیٹھ جائے ادھر بیٹھ جا, ادھر. جا. اسلام قبول کیا ہے بیس فرمائی ہے بیٹی کا کافی لایابارسود حضرت ذہنت سب سے بڑی بیٹی کو جس نے برکھا مارا جس سے حمل ساکت ہوا آٹھ برس وہ زخم نہیں ٹھیک ہوا اسی زخم میں شہادت ہوئی یہ انسان مکے میں توبہ کرنے کے لیے آیا اور اسلام قبول کرنے آیا تو آپ نے اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے لیا اور قبول فرمایا اپنے اوپر بی کام معاف کیا ہے پتھر بھی پڑے تلواریں بھی پڑی جنہوں نے پتھر مارے اور آپ یوں سیدھے گرے ایسے جب اوٹ کی لڑائی میں پتھر پڑ اور ابن قمیہ کا وار لگا تو آپ یوں ایسے گئے ایک کڈا تھا اس کا کنارہ یہاں لگا گردن میں تو بے ہوش ہو گئے جس ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا یا یا رسول اللہ ان کے کریں نے کہا اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں میرا پتہ کوئی تو میں نے آپ کو کتنی مثالیں دے دی بیٹی پہ زد پڑی زد لانے والا آیا قبول اپنی جان پہ زد پڑی تاخیر کے ذریعے سے اوٹ کے ذریعے سے قبول سب سے قریبی سب سے قریبی چچا جس نے ساتھ مل کر قربانی ابھی اس کا قاتل آیا قبول اب اگلی سنو ایک محفل میں آپ کو بلایا گیا قریش مکہ نے بلایا آپ نے انہوں نے لمبی حدیث سے آخری قصہ سنانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا یہ کرو نہیں یہ کرو نہیں میں اللہ کا رسول ہوں مانو گے ٹھیک ہے نہیں مانو گے تم بھی انتظار کرو میں بھی انتظار کرتا ہوں تو آپ رنجیزہ ہو کر چلے ہیں تو آپ کے ساتھ عبداللہ بن ابھی امیہ آپ کی پھوپی کے بیٹے حضرت آتکا آپ کی طرف دو پھوفیاں مسلمان ہی ہیں ایک حضرت آتکا ایک حضرت سبیا یہ حضرت آتکا کے بیٹے ہیں یہ پھوپی پھوپیزاد ہو گیا یہ یوں ساتھ چلا آپ اس محفل سے اٹھے یہ ساتھ چلا اور کہنے لگا اے محمد تیری قوم نے تمہیں کتنی باتیں پیش کی تم نے ایک بھی قبول نہ کی تو بڑا آیا ہے اپنے آپ کو سمجھنے والا اب تو آسمان پہ چڑھ جا اور وہاں سے اللہ سے ایک اسلام لے کر آ اس پر تیرے اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو کہ تُو نبی ہے اور تیرے ساتھ چار فرشتے ہوں جو آ کر تصدیق کریں کہ واقعی یہ اس کام اللہ سے آیا ہے اور یہ اسی کی مہر ہے اتنا بھی تُو کر دے پھر بھی میں تجھ پہ ایمان نہیں لاؤں گا یہ ایک بولی تو ہے پتھر مارا ہے تلوار تیر کوئی عزیز کو قتل کیا ہے شہید کیا ہے کچھ نہیں ایک زبان کا بول ہے زبان کا بول ہے یہ جب مسلمان ہونے کے لیے آیا اور اندر آنے کی اجازت شاہی بعد میں کا کون ہے عبد بن نبی امیا کا مجھے اس کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں یہ دور ہو جائے میری نظروں سے یہ وہی ہے جس نے مجھے کہا تھا چڑ جاس مانتے چار فرشتے بھی لیتے کہ تم میں تمہیں نبی نہیں مننا میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا یہ زبان کا زہر ہے جس سے اتنا شفیق رحیم روف ندی بھی اتنا اثر لے چکا ہے قدم میں اس کی شکل نہیں دیکھوں گا آپ نے یہ فرمایا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دعا دے حضرت عبداللہ اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے پھوکی کے بیٹے آپ تو کریم شفیق رحیم معافی کو پسند کرنے والے یا رسول اللہ آپ ان کو معاف کر دیجئے ام سلمہ کی سفارش اور منت پر آپ نے کہا اچھا تم کیسی ہو ٹھیک ہے بلا لو بلوایا ان کے اسلام کو قبول کیا پہلا تاثر کیا تھا میں اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا دوسرے ابو سفیان بن حارث تھے جو سایہ کے بیٹے ابو سفیان ایک ہے بن حرب وہ نہیں یہ ابو سفیان بن ہارف بن عبد المطلب سایہ کے بیٹے آپ کے سب سے بڑے سایہ حارث ان کے بیٹے ابو سفیان یہ آپ کے برائی میں اشار کہا کرتے تھے یہ آئے پر میں نے مجھے اس کے اسلام کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی ہے جس نے گلی گلی میں میرے بارے میں اشعار کہے تھے میں اس کو ملنا بھی نہیں تھا اس کے لیے بھی حضرت میں سلما نے سفارش کی سب ان کو اندر آنے کی اجازت ملی میں ہاتھ جوڑتا ہوں میری سنو میری دنوں میں کیا کہہ رہا ہوں اس زبان میں بڑے دکھ پہنچائے ہیں لوگوں کو ہر آدمی کے ہاتھ میں پستول نہیں ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں پتھر نہیں ہے ہر آدمی کے ہاتھ میں کوئی تیر تفنگ نہیں ہے خنجر نہیں ہے پر یہ یہ جو بتا رہا ہوں یہ یہ, یہ بڑے سے بڑے تیر تفنگ اور توپ کے گولی سے بھی یہ زیادہ تیزی سے جا کر لوگوں کو لگتی ہے جس کی زبان سلامت اس کا دین سلامت میں بات تو کوئی اور کر رہا تھا یہ بیچ میں ایسی بات آئی ہے کہ میں خود اس کا شکار ہوں میں شور مچاتا ہوں کہ اللہ کرے میرے میرا میرا ضمیر بھی سن لے اور میں اپنے آپ کو اس سے بچا لوں اور آپ میں بھی شور مچاؤں وہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے اپنا دین اپنے ہاتھوں برباد ہو رہا ہے اپنے ہاتھوں سے لٹا دیا کرمایا اے میرے بھائیو میں تمہیں کیسے بچاؤں میں یہ کوئی سناتا ہے نہ یہ کوئی سنتے ہیں نہ اسے کوئی عیب سمجھتا ہے پکے نمازی کی جماعت فوت ہو جائے نماز جماعت فوت ہو جائے تو افسوس کر کے یار آج میری جماعت رہ گئی تکبیر اولا کی پابندی کرنے والے کی تکبیر اولا رہ جائے تو اس کو چوٹ لگتی ہائے میری تکبیر ولا رہ گئی ذکر کرنے والے کا ذکر رہ جائے میرا آج ذکر رہ گیا ہے دن غیبت کی ذرا بھی تو دل نہ ہلا ہائے میں نے آج کتنے مسلمانوں کا گوشت کھایا ہے اے میں نے آج کتنوں کی برائی کی ہے ذرا کسی نوجوان تقوی والے کی نظر اوپر چلی جائے کسی لڑکی پر تو فون کرتا اشتخر اللہ یا اللہ معاف کر دے میری نظر غلط ہو گئی اور زبان غلط ہو جائے تو کوئی افطخر اللہ نہیں ہے یہ بڑا کینسر ہے جس نے بچا نہ مسجد نہ مدرسہ نہ مرکز نہ خان کچھ نہیں بچا سب اس کی لپیٹ میں ہیں میں اس لیے اس میں شور میں رہا ہوں میرے بھائیو میرے نبی نے حضرت ماس سے کہا ماس تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں کہ جی تو اپنی زبان دار مجھے دیکھو ایسی زبان نکالی کوئی آگے بچہ نہیں کھڑا جس کو سمجھا رہے ہیں بچہ نہیں کھڑا عالم عالم امت کا عالم کھڑا ہوا ہے اپنی زبان نکالی پھر اس سے پکڑا سماج اس کو قابو میں رکھنا جیسے بچے کو سمجھایا جا رہا ہو اس کو قابو میں رکھنا یا رسول اللہ وہ بولے یا رسول اللہ زبان کی وجہ سے پکڑے جائیں گے سماج تیرے جیسا سمجھدار یہ بات کر رہا ہے سب سے زیادہ جہنم میں گرنے والے اس زبان کی وجہ سے ہوں گے کہ یہ وہ گناہ ہے جو مسجد میں بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے شراب پینے کے لیے تو کتنے دور چھپنے پڑتا ہے رسیبت کرنے کے लिए تو مسجد بھی موجود ہے بیت اللہ کے اندر بیٹھ کے اس مسجد نمبی کے اندر بیٹھ کے یہ روگ بن گیا ہے دل تھک گئے چہروں کے اخوار بدل گئے دلوں میں نفرتیں پیدا ہو گئی یہ دیکھنے میں چھوٹا سا ہے امل اس نے آگ لگا کے رکھ دی ہے میرے بھائیو ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق کے بغیر ناممکن ہے سارے علم کے چوٹیاں سر کرے قربانیوں کی جوہد کی داستان لکھ دے لیکن اگر اخلاق اچھے نہیں ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اور اخلاق کی تکمیل حسن کلام سے ہے خوش نے سے ہے نہ کسی کی سنو نہ بولو نہ بچوں کو اس کی اجازت دو کہ کسی کا تبصرہ کے گھر میں کریں نہ بیوی کو اجازت دو کہ وہ کسی کے تبصرے گھر میں کرے نہ خود اس کی ہمت کرو کبھی نکلے تو استفار کرو تو کرو میں بڑے درد سے کہہ رہا ہوں یہ کہ بڑی دکھتی رگ ہے گھر اجاڑ دیے لوگوں نے صرف زبان کے بول پر بستیاں اجڑ گئیں شہر اجڑ گئے محنتیں برباد ہو گئیں صرف اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا میرے درد کی تھی وہ دتا جسے تم ہنسی میں اڑا گئے زبان پہ قابو کرو سارا دین سلامت ہے زبان آزاد ہے تو کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے حسن اخلاق سے دین مکمل ہوتا ہے اس اخلاق سے انسان اللہ کی نظروں میں محفوظ آپ نے کہا ایک آدمی ساری زندگی رات کو تحجت پڑھ کے مرا ساری زندگی رات نہ سویا ساری زندگی روزہ نہ چھوڑا الخا ام دن لسن نہار ستر برس روزے میں گزر گئی تحجت میں گزر گئی شامت کے دن یہ کتنا بڑا عمل لے کر آئے گا میرے نبی نے کہا اچھے اخلاق والے کا درجہ اس سے بھی آگے ہوگا اچھے اخلاق والے کا درجہ اس سے بھی آگے ہوگا میرے نبی نے تبلیغ میں زور دکھایا نے روک دیا کا نہیں نہیں اتنی تبلیغ نہیں کرنی فلا سب تبلیغ نفسوں پر ایسی نہ کر کرتے تو خود ہلاک ہو جائے ایسا درد نہ لے کہ تیری اپنی جان میں ہلاک ہو جائے میرے محبوب مجھے تو پیار ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم لوگوں کا درد اٹھاتے اٹھاتے اپنے آپ کو ختم کر لے ہمارے نبی نے نماز میں زور دکھایا لمبی لمبی نمازیں شروع کی تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا فل قرآن علی کشخا میں نے اس لیے تھوڑے قرآن اتارا ہے کہ تم لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو تھتا دے صرف برم آئے اور پھٹ کے خون نکلے نہیں نہیں نہیں نہیں سویا بھی تو کر سویا بھی تو کرم بھی کیا تھا اور جب میرے نبی نے اخلاق میں زور دکھایا ہے تو اللہ یہاں بھی کیا دیتا ہے ایڈا بھی مٹھا نہ بانڈ کے سارے کاٹنے اڑی ہے کچھ اخبی دکھائی کر یا میرے نبی نے اخلاق میں زور دکھایا تو اللہ نے تعریف فرمائی اور تھکی دی اور شابش دی اور گواہی دی اور قسمیں اٹھائی اور کنون و القلم اے میرے محبوب مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی تیرے اخلاق بڑے علی شان شاش ان لام الا پہ لام ان اور الا پہ جو لام ہے ان دونوں کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کریں تو پھر یہ ہے شابش میرے نبی شابش تیرے اخلاق بڑے علی شان ایسی تعریف فرمائی تھی اور الا کا مطلب ہوتا ہے چھ جانا حیدر محبوب تو اخلاق پہ چھا گیا ہے ساری دنیا اس کی کوئی ندیر نہیں پیش کر سکتی اور بتاؤں کے مکہ نے کہا چاند کے دو ٹکڑے کرو کلمہ پڑھ لیں گے صاحب نے اشارہ کیا تو ایک ٹکڑا جبر عبی قدیش کی طرف چلا گیا ایک آپ سفا پہ کھڑے تھے مروا پر مروا ادھر ہے اور سفا ہو گیا سامنے جگلے بالکل آپ نے یوں کہا, یوں کیا تو ایک ٹکڑا چلا گیا جبلے ابھی کو گیس پر اور ایک ٹکڑا آ گیا مروا کی طرف تو کہنے گئے تو نے تو چاند پہ بھی جادو کر دیا نہیں مان نے ایک دستی ایک دستی صرف بکرے کی دو ڈھائی سے تین سے اور چالیس آدمیوں کو کھانے پر بلایا ان میں ایک ایک آدمی ایسا تھا کہ وہ ایک چھوٹا اونٹ اکیلا کھا جاتا تھا ایک ایک آدمی چالیس آدمی پیٹ بھر کے کھا گئے اور ہانڈی میں سے ایک ڈوئی کم نہیں ہوئی ایک بوٹی کم نہیں ہوئی اتنی بڑی نشانی کو دیکھا تو کہنے لگے تو نے تو کھانے پہ بھی جادو کر دیا ٹھیک ہو گیا ابو جیل کے ہاتھ میں کنکر مٹھی بند کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے آپ نے کہا میں بولوں کہ وہ بولے تو کنکر بولنے لگے اللہ اللہ انہ محمد رسول اللہ تو پھینک کر کہنے تو انہیں کنکر پر بھی جادو کر جاد موجے دیکھے کلمہ نہیں پڑا بدر کی جنگ میں فرشتے دیکھے کلمہ نہیں پڑا حشام بن ناج شکست کھا کے آئے حشام بن حکم چلے گے کہ ہمیں گلہ نہ دو ہمیں گلہ نہ دو ہمیں مدینے والوں نے نہیں مارا وہ تو کوئی اور مخلوق تھی زمین آسمان کے درمیان معلق جنہوں نے ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا کلمہ نہیں پڑا دیکھ رہے تھے گھری باتیں شراب دس ہزار کا لشکر لے کر مکے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے دس ہزار کا لشکر دیکھا چمک کی تلواریں دیکھی کلمہ نہیں پڑا شراب بیت اللہ میں آئے ہیں وہ سارے قریش کسے ہیں شراب کہتے ہیں پھر آپ میں کیا کرنے والا ہوں تو سیا جمر نے کہا آپ کریم ہیں کریم سے بیٹھے ہیں آپ سے کرم کی توقع ہے آدمی کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا جاؤ میں نے معاف کیا تو سب نے کلمہ پڑھ لیا جنہیں نہ فتح کر سکے جنہیں فرشتوں کا نہ فتح نہ کر سکا جنہیں دس ہزار تلواروں کی چمک نہ پتا کر سکی انہیں نبی کے اخلاق نے گرا دیا دین کی تکمیل ہی اخلاق کے ساتھ ہے در گزر چھوٹے بن جانا کہ پکے مسلمان کی نانی ہے تو اخلاق میں عالی ہوگا بھائی یہ تو آج نیت کرو آج کے بعد کسی کی حبت نہیں کرنی نہ سنو نہ کرو دل روشن ہو جائے گا گارنٹی دے رہا ہوں گارنٹی کوئی اور کبیلا گناسا شامل نہ کرو دل روشن ہو جائے گا اور ایسا روشن ہوگا کہ بڑے بڑے مظاہدے کرنے والوں کا بھی اتنا روشن نہ ہوگا جتنا آپ کا دل روشن کر لے پکے مسلمان کے اللہ کا قانون ہے الاعلون مؤمنین اگر تم پکے ہوگے تو ہم تمہیں اونچا کریں گے تو تم کوئی عٹمی طاقت گرا نہ سکے گی وہ کان حق علین نسل تم ایمان والے ہوگے تو میری تمہاری مدد میرے اوپر واجب ہوگی تم ایمان والے ہوگے تو میں تمہیں بچا کے دکھاؤں گا سستم الفل میرا مرد تم ہاتھ اٹھاؤ گے میں فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجوں گا یہ دو طبقوں کے لیے دو قانون ہیں کافر کو چھٹّی ہے پکا مسلمان وجود میں آ جائے تو کافر کی چھٹّی اب ختم ویسے تو چھٹّی ہے موت تک ہاں اس کو موت سے پہلے پکڑوانا ہے دنیا میں پکڑوانا ہے تو ایک طبقہ وجود میں لانا پڑے گا جو پکا مسلمان ہو یہ پکا مسلمان سب کا ان کو دعوت دے دعوت پر ان کی حجت تمام ہو جائے پھر اللہ ان کو پکڑے گا اس سے پہلے نہیں پکڑے گا دعوت دینے والے بنے تو جب صحیح مسلمان وجود میں آتے ہیں وہ کافروں کو دعوت دیتے ہیں اس دعوت پر وہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے نجات ہے وہ ایمان نہ لائیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے من, من ارسلنا ارسلم آفہ من میںمن من, من, من, من اغرقنا کسی پر کسی پر اللہ تبارک وطالعہ پتھر برساتا ہے کسی پر فرشتے کی چیز کسی کو زمین میں دھساتا ہے کسی کو پانی میں غرق کرتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ایک تیسرا طبقہ ہے کچے مسلمان میں اور آپ ہمارے لیے بھی اللہ کا قانون ہے کچے مسلمان ہمارے لیے کیا قانون ہماری امت میں اشتراب ہے ابھی آج یہ خط میرے پاس آیا تھا مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے دو طبقوں کا قانون بتایا تیسرا طبقہ کچے مسلمان ان کے لیے اللہ کا قانون غلط من الزابل ازنا میں تمہیں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا بڑا عذاب نہیں دوں گا کیوں تاکہ تم توبہ کر لو جب سنوت میں نوے فیصد لوگ نماز نہ پڑھیں اور سو میں جن پر زکات فرض ہے سو کے سو زکات نہ دیں اور نو جوان اولاد ماں باپ کو دکھ دے رہی ہو اور قدم قدم پر سود کی بلڈنگ کھڑی ہوں اور شراب کی بٹیاں مسلمان چلا رہے ہوں اور زنا کے اڈے مسلمان چلا رہے ہوں اور گھونگھر باندھ کے ناچنے والی وہ مسلمان ہی کی بیٹی ہو لباس پہن کر وہ ننگی ہو چکی ہو اور بہت ساری نوجوان نسل وہ ننگی فلموں کے آگے بیٹھتے ہوں اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا ہم تمہیں چھوٹا عذاب دیں گے بڑا نہیں یہ کملی والے کو جو میرا آپ کا کام کروا گیا نہیں تو ہم بن چکے ہوتے بندر فن زیر دنیا سے جانے کا دن آ گیا بارہ ربیع الاول آ گئی بارہ ربیع اور تیرہ جون یا تیئیس جون گرم دن تھا گیارہ ہجری پیر کا دن گیارہ بج رہے دس گیارہ کا ٹائم ہے جبریل اندر آتا ہے اور آ بڑے خلاف معمول ادب سے کھڑا ہو جاتا ہے اور بڑے سہنے لہجے میں کہتا ہے یا رسول اللہ ملک الموت باہر آ چکا ہے اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے یہ وہ دربار ہے جہاں موت کا فرشتہ پوچھ کے آئے گا ایسے نہیں آ سکتا ہے نے کہا آ جائے تو ملک موت اندر آ گیا کہنے گیا یار اللہ جب سے موت کا کام میرے جم میں لگا میرے میرے لیے یہ پہلا واقعہ ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا دن پوچھے نہ جانا اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا آنا چاہیں تو لے آنا نہیں تو چھوڑ کے آ جانا آپ نے ارشاد فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے کہاں جی آپ کے بھی نکھال تو آپ نے جبریل کو ایسی آنکھوں سے دیکھا تمہاری کیا رائے ہے تمہاری کیا رائے ہے تو جبریل بولے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں آپ فیصلہ فرمائیں کیا کرنا ہے اوپر تو سب کام مکمل ہو چکا ہے استقبال انتظار سب مکمل باقی فیصلہ آپ کریں گے اے آپ نے کہا نہیں جاؤ پہلے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا اے دہا دو یہ سوال نہ اٹھایا ہوتا آج انسان نہ پھر رہے ہوتے وہ بنی اسرائیل والے بندر کے پھر رہے ہوتے ملک الموت کھڑے رہے جبریل واپس چلے گئے جواب آیا لو لا دقا نخبلو، میرے محبوب تیرے جانے کے بعد انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا چھاؤں رکھوں گا آپ نے کہا القرائی اب میری گئیں یہاں حسین کا مسئلہ کیوں اٹھایا اس کو آنکھوں سے دیکھ کے بتا دیا کہ میرے ایک کتا ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے یہ تو بتا دیا لیکن یہ مسئلہ یہاں نہیں اٹھایا مسئلہ ساری امت کا اٹھایا میری امت کے ساتھ کیا کرے گا تھیری امت کے ساتھ ٹھیک کروں گا تنہا نہیں چھوڑوں گا اب میری آنکھیں جھنڈی ہیں یا اللہ آپ مجھے بلا لئے جب آپ نے کہا اللہ عمر رفیع تو جبرین بھی غمگین ہو گیا کہنے گا یا رسول اللہ آپ نے جانے کا کی ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے موک گئی کہانی نہ نماز میرا بھی آج آخری دن ہے آج کے بعد میں بھی لوٹ کے دھرتی بناؤں گا آپ نے بل بول موت کو اجازت دی چند لمحے باقی سے دو نصیحتیں فرمائی جو پورے پاکستان کیا پوری امت نے ان کو ٹھکرایا ہوا ہے اب سلاح میری امت نماز چھوڑنا اور نمازی تو پھر بھی مل جاتے ہیں کوئی نہ کوئی بدمان والے کہتے او ایمانوں غریبوں سے اچھا سلوک کرنا نوکروں سے اچھا سلوک کرنا ماتاحتوں سے غلاموں سے اچھا سلوک کرنا صرف غلام مراد نہیں سارا غریب طبقہ مسکین کمزور طبقہ مراد ہے میری امت اللہ دے دے کوئی چار دانے تو رزق دے دے خیال کرنا کہیں غریبوں مسکینوں پر تم جاگر نہ بن جانا خیال کرنا دونوں ہی نصیحتیں ہو گئی ہوا میں تو پھر یہی ہوگا اگر یہ مسئلہ نہ اٹھایا جاتا وہ ہوتا جو پہلے ہوا بھائیو بھائیو جب ماں باپ کی نافرمانی ہوتی ہے تو زمین آسمان پھٹنے لگتے ہیں مچھلی کھانا چھوٹا گناہ تھا اللہ نے بندر بنا دیا ماں باپ کو دکھ دینا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالی انسان بنا کے سلاتا ہے انسان بنا کے اٹھاتا ہے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کیا مجھے نہیں پتا اللہ کو پتا کیا یا رسول اللہ نشانی بتائیں کیا جب ماؤ کو زلیل کیا جائے گا قیامت مت آ گا یہ نہیں کہا جب کفر پھیلے گا قیامت مت آئے گی کیا جب ماؤ کو زلیل کیا جائے گا چلے اٹھ کے ہر گھر میں مائیں زلیل ہو رہی ہیں باپ کی ضرورت نہیں کہ جوان اولاد کو کھل کے بات کر سکے ایک لڑکی اپنی ماں سے کہہ رہی پھر میں سن رہا تھا موقع پر بکواس نہ کر اور اس کی ماں کے آنسو ڈھل کر رہے تھے اس کی گالوں پر آپ نے فرمایا کاش میرے ماں باپ تو بتا ان کی بڑی میرے ماں باپ ہوتے میں ان کی بڑی خدمت کرتا اور میں تو میری ماں تو ضرور ہوتی ہی ماں کو دیکھا ہوا ہے باپ کو دیکھا نہیں اور اللہ نے وہاں موت دی ماں کو میں دو ہزار میں گیا تھا دو ہزار ایک میں اب وہاں گیا تھا قبر کی اجازت کرنے کے لیے بڑی مشکل سے اندر پہاڑوں میں ہے کوئی جاننے والا لے جا سکتا آم آدمی نہیں جا سکتا بھٹک جائے گا ایک آدمی نے اندر, اندر اندر اندر جا کے ایک جگہ اس نے جب کھڑا کیا تو وہ آج دو ہزار ایک آباد دنیا میں بھی وہ جنگل ویران تھا چودہ سو سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا جب دو جہان کے سردار کی ماں جان دے رہی تھی صرف چوبیس سال کی عمر یا ستائیس سال چوبیس سال میں لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے یہاں ماں مر رہی ہے چھ برس کا بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے اماں اماں کہتا جواب نہیں آتا سکرات کاری ہے آخر ماں نے ساری طاقت کو جمع کر کے کہا کلو حیم میتھ کلو جدید دنیا دار کا بال ہر زندہ نے مرنا ہے ہر نئے نے پرانا ہونا ہے اور دنیا مٹ جانے کا گھر ہے نقص میرے جانے کا بھی وقت آ چکا ہے پر ایک بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو ساری دنیا کو روشن کرے گا یہ کہہ کر جان دی ہے تم نے وہ جنگل دیکھا نہیں میں دیکھا تم میری کیفیت کو محسوس نہیں کر سکتے ہو چھ سال کے بچے کی ماں مری پڑی ہو اور کوئی دور تک تسلی دینے والا کوئی نہ ہو اور وہ سینے تلسر رکھتے رو رہے تھے ایک نوکر ساتھ ہے نوکرانی کبھی نوکرا سے بھی دل کے غم دور ہوئے کبھی نوکروں نے بھی دی تسلیاں دیس نے قبر کھوٹی نہیں پتا چلا مجھے آج تک دور ایک بستی ہے شاید وہاں سے لوگ آگے ہوں گے قبر کھودنے کو جب چلنے لگے تو ہمارے نبی ماں کی قبر پہ آتی گئی ماں کی قبر کو پکڑ لیا کہ, کہ میں نہیں جاؤں گا میری ماں میرے ساتھ شا. وہ واشد میں تہاں دیکھ کر آئے ہوں تم چنوٹ میں بیٹھ کے وہ منظر نہیں محسوس کر سکتے ہو وہ ہوئے ماں ایسی یاد رہی کہ نبوت کا سورج سر چڑھ کے بول رہا ہے کعبا کا حسین کے مقام طے ہو چکے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری ماں ہوتی نماز کی بڑی خدمت کرتا اور میں ایشا کی نماز